بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ سعادت کام آ رہی ہے اس بار گرفتاری دوران سفر ہوئی اس لیے کتابیں ساتھ نہیں تھیں البتہ حال ہی میں ترتیب پانے والی کتاب تحفہ سعادت کا ایک نسخہ مناجات مقبول اور بنات عائشہ کے تن تادہ شمارے بندہ کے پاس تھے بنات عائشہ کے شمارے تو کئی حکومتی اہلکاروں کو دے دیے اس شمارے کا اداریہ قرآن آیات کی مدد سے کیے گئے ایک تجزیے پر مشتمل ہے ممکن ہے یہ کسی کے لیے سرمہ بصیرت بن جائے البتہ تحفہ سعادت بندہ نے کسی کو نہیں دی اور الحمد جیل کی تنہائیوں میں یہ کتاب بہت کام آ رہی ہے اس کا جو صفحہ بھی کھولا جائے اس پر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بہت ساری ترضیبات ملتی ہیں اور سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اسے پہچاننا اور اسے پکارنا ہی انسانی مسائل کا حل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی معرفت اپنی ذات پر کامل یقین اور اپنے مسلسل ذکر کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ اور بھی بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں انشاءاللہ اللہ اس کتاب سے نفع حاصل کر رہے ہوں گے اور میری پیاری امی جان بھی اس کتاب میں مذکور اولاد کے ذریعے انشاءاللہ اللہ اپنے غم زدہ دل کو سکون پہنچا رہی ہوں گی